أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الغينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون پچھلے آیات میں اللہ سبحانہ خان و تعالی نے ایک وہم دف کیا صفا مروا کے بارے میں جو کہ ساوک کرام کے ذہنوں میں یہ بات آئی تھی کہیں یہ ہمارے لیے گنا نہ ہو پہلے یہاں بت پڑے ہوتے تھے اس کے بعد اس آیات میں اللہ رب العالمین نے تخویقی دنیاوی دنیا کے عذاب سے ڈرایا جس شخص کے پاس علمی بات موجود ہو اس کے باوجود اس بات کو وہ چھپائے بیان نہ کرے ان کے لیے وہ عید ہے فرمائند یا کن بولو یا تمو جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو نازل کیے ہم نے من دلائل میں خدا اور ہدایت کی باتیں میں ہوں بعد اس کی, کی کھول کر بیان کر دیا ان کو ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا اس کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں کھول کر بیان کیا ہم نے ان کو النا سے لوگوں کے لیے فی کتاب کتاب نے لانت ہے ان پر اللہ تعالی کام اللہ اور لعنت ہے لعنت کرنے والوں کے کتاب تورات ہو انجیل ہو زبور ہو اور اس امت کے لیے قرآن اور حدیث اللہ کے احکامات کو چھپانے والے ان کے لیے سخت واحد اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے بخاری کی روایت ہے روایتیں رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ آپ بہت سارے احادیث بیان کرتے ہیں جبکہ آپ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم گزرے ہیں مانا ایمان دیر سے لائے ہو آپ سے پہلے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دس سالہ زندگی تیرہ سالہ زندگی مکے کے اور سات سالہ زندگی مدینے کے اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری ہے وہ اتنے روایتیں بیان نہیں کرتے تو اب و نے جواب میں کہا لولا آیا من آیات من کتاب اللہ ہے اگر اللہ کی کتاب کے یہ دو آیتیں نہ ہوتی جس کے خوف کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی علم کو حدیث کو بیان کرتا ہوں تو میں حدیث نہ بیان کرتا لیکن مجھے قرآن کی ان آیتوں نے ان الدین ہے تم و نما امزل نمن اور دوسری آیت آگے آئے گی انشاءاللہ شاء اگر ان آیتوں نے مجھے اس بات پر مجبور نہ کیا ہوتا کہ اس میں وعید ہے اللہ پوچھے گا تو میں حدیث نہیں بیان کرتا اور پھر آگے وجہ بتایا کہ مجھے احادیث کیوں زیادہ یاد ہے انصار اور مہاجرین انصار اپنے تجارت میں زمین کے کاشتکاری میں مصروف تھے اور مہاجرین تجارت میں مصروف تھے اور میں ابراہ نبی علیہ السلط والسلام کے دامن کو پکڑ مجلس کو پکڑ کے بیٹھا رہتا تھا یہاں تک کہ اپنے پیٹ کے لیے مزدوری کے لیے نہیں نکلتا تھا اور مجھ پر بھوک کی وجہ سے غشی تاریخ ہوتی تھی اور لوگ مجھے جوتے سونگایا کرتے تھے کہ اس کو مرگی آئی ہے حالانکہ مجھے مرگی نہیں ہوتی بلکہ بھوک کی وجہ سے نڈال ہو جاتا کبھی مسجد کے قریب کڑے ہو کر صحابہ مسجد سے آ رہے میں ان سے پوچھا کرتا تھا اس آیات کی نزول بتاؤ شان نزول کیا ہے تفسیر کیا ہے میرا مقصوص یہ ہوتا تھا کہ یہ کہیں مجھے محسوس کر کرنے کے بحریر بھوکا ہے اور ایک دن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو محسوس کیا بوحیرہ آپ بھوکے ہیں جبکہ نبی علیہ السلام سے پہلے کئی صحابہ مجھ پر گزر چکے تھے اور میں نے مسئلہ بھی پوچھا تھا لیکن وہ مجھے سمجھ نہ سکے کہ یہ بھوکا ہے لیکن اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ بویرا آپ بھوکے ہیں تو مجھے لے کر چلے گئے گھر پر اور گھر میں کسی نے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا اللہ کے نبی کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اصحاب صفحہ کو بلاؤ اصحاب صفحہ کو میں نے بلایا ستر آدمی تھے ان میں سے کتنے آئے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے یہ دودھ ان کو پلاؤ میں نے ان کو پلانا شروع کیا دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ مجھے تو خود زیادہ ضرورت ہے لیکن اللہ کے رسول کا آمد سب صحابہ نے پیا سیر ہو گئے پھر فرمایا بوجھ ابھی آپ پیو میں نے پیا فرمایا دوبارہ پیو پھر پیا کہا تیسری بار پیو تو اللہ کے نبی میں نے تو اتنا پی لیا کہ میرے ناخون سے انگلیوں کے ناخون سے دودھ نکل آ جائے گا اتنا میں نے پیا پھر وہ پیالہ میں نے اللہ کے نبی کو دیا پھر اللہ کے رسول نے آخر میں پیا یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا لیکن یہاں مقصود یہ صحابہ کرام علم کی چپانے سے اتنا ڈرتے تھے تو انہوں نے کہا جو میں نے کم عرصے میں زیادہ سے زیادہ چار سال کے اندر اندر کا دوران ہے اللہ کے نبی کے ساتھ لیکن اس میں, میں نے اللہ کے نبی کے مجلس کو چھوڑا نہیں ہے اس لیے مجھے احادیث سب سے زیادہ یاد ہے اللہ کی لانت ہے ان لوگوں پر جو علم کو چھپاتے ہیں لانت کرنے والوں کی بھی لانت ہے اس میں مومن مسلمان وہ بھی لانت پڑتے ہیں فرشتے ملائک بھی لانت جنوں کے اندر جو مسلم ہے وہ بھی لانت پڑھتے ہیں اور اللہ کے مخلوقات بہت سارے جس طرح علم والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اسی طرح علم چھپانے والوں کے لیے لانت پڑتے ہیں پھر اللہ نب العالمین نے توبے کے لیے ترغیب دی دوسری آیات میں اَ اللہ دینہ تھا بو اسلح و بین مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی وہ اسلح اور کر لی ہوں بین اور بیان کیا توبہ کرنے کے بعد آئندہ کے لیے جو علم چھپایا تھا اس کو بیان کیا فولا کا تو یہ لوگ ہیں متوجہ ہوں گا اتو بال متوجہ ہوتا ہوں میں ان پر مانا میں ان پر زرگزر کرتا ہوں اور یہ اللہ کا قانون ہے گناہ کے بعد اللہ من تابا حسنات نے فرمائے کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہتے ہیں وہ انرحیم میں بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں اس اللہ تعالی نے ترغیب دی جس کے پاس کوئی علم کا مسئلہ ہے ابھی تک بیان نہیں کیا تھا اس کو بیان کرو اور اس پر تمہیں اللہجر بھی دے گا جیسے کہ سورت الفرقان کے عیات سے ثابت ہے ان نن لدینا بے شک بولو جنہوں نے کفر کیا وہ ماتور مر گئے کو فارم اس حال میں کہ وہ کافر تھے کفر کیا اور کفر کے حالات میں ان پر موت واقع ہوئی توبہ نہیں کیا انہوں نے کپر سے جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہودی تھے یا عیسائی تھے اور پھر دوسرے معنوں میں آیات عام ہیں کوئی مشرق مولوی اس امت کا ہو کوئی بداعتی ہو اور جو اس نے شرک کیا بدعت کیا ہے ان کے دلائل معلوم تھے ان کو کہ یہ غلط ہیں اور ان کے خلاف قرآن و سنت کے دلائل ہیں جو ہمارے اس عقیدے اور نظریے کے رد میں واقع ہے لیکن اس کو چھپاتے رہے یہاں تک کہ ان پر موت واقع ہوئی فرمایا علیہم اللہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہیں ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ول ملائیں ورنہ فرشتوں کے اور لوگوں کے سب کی لعنت ہے اجمعین طاقت کی ریلائت سب کے سب ان پر لعنت پڑ رہے ہیں یہ وعید ہے اس لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ علم کو بیان کرو اس دنیا میں تو چند دن ہیں یہ تو گزر جائیں گے اپنے قوم میں اپنے برادری میں اپنے بیٹھنے والوں طلبا اور اپنے مجلس کے لوگوں میں انسان اپنا پگڑی طور پر کر دے گا اپنے بات کو تو مقدم کر لے گا لیکن اگر انجام کسی حال میں ہو تو فرشتوں کے بدعا ایمان والوں کے بدعا کیونکہ لعنت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے نکل جائے جب اللہ کی طرف سے لعنت ہوتے تو اللہ کی طرف سے لعنت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے دور ایمان والوں فرشتوں کی طرف سے لعنت معنی اس کے لیے بد دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرے زرید کرے پار کرے فرمایا خالدین ہمیشہ رہیں گے اس لانت میں نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب غلام جنظرون اور نب و مولت کیے جائیں گے مانا یہ کہ اگر اس عقیدے پر کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا اس کے بعد تو اب اس کے لیے تفریح کا دروازہ بند کیوں اس پر عذاب کی کوئی ہمیں کمی آ جائے گی اور نہ اس کے لیے کوئی مہلت کا موقع ہے کہ اس کو مولت دیا جائے گا مولت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے مولت تو اللہ دنیا میں دیتا ہے نا دنیا کو اللہ نے بنایا مولت کے لیے اکبر دنیا میں اللہ جھٹکے دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے وہ دنیا میں اپنا اصلاح کر لے لیکن جب اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو پھر دنیا کے اختتام کے بعد ایسے لوگوں کے لیے جو کفر پر مر گئے شرک پر مر گئے نفاق اعتقادی پر مر گئے تو ان کے لیے نہ عذاب میں تخفیف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی انتظار ہے کہ دوبارہ سے مولد دیا جائے جب کہ کہیں گے سب ہر مجرم یہ کہے گا کہ اللہ نے دنیا میں لوٹا دیں اگر پھر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں لیکن اللہ کا ایک قانون ہے اس قانون کے تحت کسی کو واپس نہیں لاتے و رحمان اور معبود تمہارا معبود بوت نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی عمر رحمٰن الرحیم جو نہایت میں ربان برا رحم کرنے والا اس صورت میں یہ دوسرا توحید ہے درمیان میں یہود نسارا سے خطاب ایرمان والوں کے لیے مسائل جہاں پھر اللہ رب العالمین نے عنوان توحید کو دوہرایا کہ عقیدہ اصل ہے اس الہ کے طرف آ جاؤ کیونکہ جو بھی تمہیں نعمتیں ملی ہیں وہ اس رب العالمین نے تمہیں دی ہے جو الہ ہے تمہارا معبود برحق ہے تمہارا جس کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے جو دنیا میں بھی تمہارے اوپر بے تحاشا نعمتیں کر رہا ہے دن کو رات کو ہر حالات میں بچپنے کے جوانے کے بڑھاپے کے مالداری میں غربت میں وہ تمہارا نگاہبان ہے وہی تمہارا الہ ہے وہی الوہیت کا حقدار ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے باقی سب آج اس لہٰذا حصر العالمین کے الوہیت کو تسلیم کرو اب اس پر دلائل الہ یہ صفات کسی اور کے ہو سکتے اگر کسی اور کے اندر یہ صفات ہے چلو پھر تم اگر ان کی عبادت کرو اس کی عبادت کرو تو ایک بات لیکن ان صفات کو پڑھ کے دیکھو نہ کوئی ملک فرشتہ نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی بزرگ نہ کوئی شہید کوئی بھی ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کا اختیار رکھنے پر یا اس میں تصرف کرنے پر قادر نہیں ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دلائل پیش کی ہے ان نف خلق اسلام وقت یقیناً پیدائش آسمانوں کے اور زمین کے وقت نا پھر لے اور بدل بدل کر آنے جانے کے رات اور دن دن کا آنا رات کا جانا رات کا آنا دن کا جانا کہیں ایک دوسرے میں داخل ہونا تر جل لے لارے و تر جل نہارا پھر دن کو گھٹاتے ہیں رات کو بڑھاتے ہیں رات کو گھٹاتے ہیں دن کو بڑھاتے ہیں تجریفل <الْبَحَر> بہت اور ان کشتیوں کے جو چلتی ہیں سمندر میں ان چیزوں کے جو نفع دیتے ہیں لوگوں کو ان چیزوں کو لے کر چلتی ہے وہ کشتیاں ایک ملک سے دوسرے ملک میں دوسرے ملک سے تیسرے میں ساری دنیا میں اللہ نے سمندر کو بچایا ہے اور جہاں جہاں خشکی پر لوگ آباد ہیں تنوں الناس اللہ من اور اس میں جو نہ دل کے اللہ تعالیٰ نے اسمان سے نمائن سیم اس کے ساتھ زمین کو بعد ہیں اس کے موت کے بعد بس فِيهَا اور پھیلائے اس میں ملک باہر قسم کے جانور وہ تسری گر رہا ہے اور صحاب خراب اور ان بادلوں کے جو پابند کر دیے گئے ہیں بین اصمائے و لارت آسمان اور زمین کے درمیان میں آیات البتہ نشانیاں قوم یا قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں فرمائیں اس میں غور کرو آسمانوں کی تخلیق زمینوں کے تخلیق پھر ان دونوں میں دن اور رات کا سلسلہ یہ وہ صلی اللہ رب العالمین کے توحید کے علامتوں میں سے بہت بڑے علامات سطفر خان میں فرمایا کہ تبارک اللہ دین وہ ذات بابرکت ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے اب اس میں تم غور نہیں کرتے ہو جالف اسلامائے جو لوگ اس میں نصیحت کے لیے غور تدبر کرتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان نعمتوں کا بار بار ذکر کیا رات کی نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جیسے کہ دوسرے مقام میں فرمایا کل آرائے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو مسلط کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے دن کو لے آئے کیونکہ دن جو ہے دن کے نیامتیں وہ الگ ہیں دن کی جو روشنی ہے اس کی نیامتیں اور ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے دن کو محاش کے لیے بنایا محاش جیسا صورت نبا میں ہے اور رات کے لیے فرمایا تس کنوفی ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا فرمایا کل تم تم تم کوئی تمہارا ایسا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دل کی روشنی سورج کو مسلط کر دے اور اس کو مستقل چوڑ دے استمرار اسی کو دے دے تو کون ہے وہ تمہارا علاج جو تمہاری رات کے اس سکون ماحول کو برپا کر دے جو سورج کو ہٹا دے رات کے اندھیرے کو تمہارے اوپر لے آئے سسکنون کی ہے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو اور یہ بات اللہ تعالی نے عقل والوں کو بتائی ہے کیونکہ جن لوگوں میں عقل نہیں ہے وہ حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں رات کا نیامت وہ کیا جانے دن کی نعمت کو کیا جانے کیونکہ اس میں تدبر نہیں کرتے یہ تفکرون فی تفک کروں نہ یہ تو مومن کا شان ہے ورنہ دن کو آپ چار گھنٹے چھ گھنٹے سو جاؤ اور رات کے ایک گھنٹے کی نیند اس کے مقابلے میں نہیں ہوتے اس لیے کہ رات کی نیند میں اور آرام میں جو سکون ہے وہ دن کی نیند اور آرام میں نہیں ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے رات کی نعمتوں میں سے لط فِيهِ اس سکون کا ذکر کیا پھر اس میں اور جو انسان کے ضروریات ہیں پورا کرنے کے لیے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت ذکر کیا ہے وہ اپنے جگہ ہے اور دن کی نعمتیں وہ اپنے جگہ ہیں یہاں پر اللہ سبحانہ خان تعالیٰ نے فرمایا کہ اختلاف اللیل اللہ یہ کس نے بنایا ہے یہ اللہ نے اور یہ وہ نعمتیں ہیں جس کو بال اتفاق تم جانتے ہو کہ اس میں نہ تو تمہارا جن نہ انس نہ نبی نہ ولی نہ کوئی بزرگ نہ کوئی فرشتہ کوئی بھی اس میں کاریگری میں شامل نہیں ہمارے ساتھ نہ کوئی معاون ہے پھر سمندر کا ذکر کیا کہ سمندر کے منافع اس کے اندر بہت سارے منافع ہیں لیکن یہاں صرف اس کے اوپر چلنے والے کشتیوں کا ذکر فرمایا کہ کشتی کے اندر جو تم اپنے منافع تلاش کرتے ہو سمندروں میں تجارت کی طرف اشارہ کیا اور پھر اللہ رب العالمین نے بارش کی نعمت کا ذکر کیا اور وہ جو اللہ نے لازن کیا اسمان سے پانی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے یہ زمین کی موت ہے کہ جب اس میں پانی نہ ہو اس سے کوئی بھی پودا نہیں نکلتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پانی کے ذریعے سے حیات دیتا ہے زندگی دیتا ہے پھر اس سے مختلف نیوے نکلتے ہیں لکھم آگے ہم پڑھ چکے ہیں لکھوم تمہارے واسطے مانا لے انتفاق فرما یہ دیکھو وہ بد تفیح من کل داد اور اس زمین میں تمام دابوں کو اللہ نے پھیلایا ہے ہر ذی روح ہر جاندار کو اس میں بھی تمہارے فائدے ہیں مختلف فائدے بعض اس میں تمہارے کانے کے لیے اس کا گوشت بعض ایسے ہیں کہ اس کے بال کو تم استعمال کرتے ہو یعنی اس کے مختلف انداز ہے تمہارے فائدے کے لیے پھر ہواؤں کا ذکر کیا وہ تصریفر رہا ہے ہواوں کا چلنا یہ اللہ چلاتا ہے ہوا بند ہو جائے انسان سانس نہیں لے سکتے اللہ تعالی نے ہواؤں کو چلایا اللہ کے عظیم نیامت پھر اس میں وہ ہوائیں ہیں جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہے ایک جانب اور وہ ہوائیں ہیں جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے اور کفار کے نقصان کے لیے جیسے کہ حدیث میں نبی سرات اسلام نے نام لیا ہے یہ بعض ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا ہے اور میدان جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے مسلمانوں کا مدد کرتا ہے مخالفین کو اللہ زلیل کرتا ہے جنگ حزاب میں بھی ایسا ہوا جنوب الن تراؤ اللہ نے فرمایا ایسے لشکر بھیجا جو تم نے دیکھا بھی نہیں تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا اس میں سے ہوا ملائ کے ساتھ ساتھ ہوا فرمایا و صحاب عرب نے سما و لوگ بادلوں میں جو اللہ نے پابند کر دی ہے اس کو مانو زمینوں کے درمیان اس میں موٹے بادل ہلکے بادل سفید کالے فرمائے آیا تین بہت سارے نشانیاں ہیں بہت سارے نشانیاں ایک نہیں دو نہیں بہت سارے لیکن ہے کس کے لیے فرمائے لے تو میرا جو عقل رکھتے ہیں عقل اللہ تعالی نے بندوں کو ایک عظیم نعمت دی ہے جو اس کو استعمال کرے جو استعمال نہیں کرتے ہیں ظاہر بات ہے اس کو کچھ فائدہ نہیں جائے عقل اتنا عقل جو آج ہم عمی طور پر استعمال کرتے ہیں جن لوگوں نے دین کو چھوڑا ہے یہ عقل تو اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی دی ہے بلکہ جانور ان سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ دورِ حاضر میں اور گزرے ہوئے ادوار میں جن لوگوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہے صرف دنیا کے مفاد کی پیچھے چلے ہیں تو انہوں نے کون سے تیر مارا صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ روٹی کھاتے ہیں بس تو اگر روٹی کھانے کے لیے اتنے تگ و دو اور محنت ہے تو یہ کام تو بکری سے پوچھو گدے سے پوچھو کتے سے پوچھو اور دیگر جانداروں سے پوچھو نہ کوئی فیکٹری نہ کوئی دکان گھر سے تم اس کو صبح رخصت کرو شام کو پلٹ کر آئے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا پھر یہ تو جانوروں سے بھی بتر ہے وہ لوگ جو صرف پیٹ بھرنے کے لیے دن اور رات کو دوڑ لگاتے ہیں یہاں تک ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اس مال کے لیے تو یہ عقل تو بدرجۂ آتم اللہ نے حیوانوں کو دیا ہے اگر صرف اتنا سوچ لیکن عقل والوں کا اللہ نے انتخاب کیا اول البا اور عقل والے یہ ان کے لیے یہ فائدے کی چیزیں ہیں کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان نعمتوں میں ہمارے جہاں فوائد استعمال کے حوالے سے رکھے ہیں تو وہاں ہمارے لیے یہ فوائد پہ ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے حقیقی معبود کو پچائیں یہ دلائل لیں النَّاسَ مِن دُونِ اللَّهِ كَحُبِّ اللَّهُ پہلے آیات میں اللہ سبحانہ برہن و تعالیٰ نے اپنے توحید کے علامات دعوی توحید کے بعد ذکر کیا وئیا حکم اللہ واحد تو آپ اس حیات میں اللہ رب العالمین ان علامتوں کے بعد لوگوں کی تقسیم کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کی توحید کے علامات کے بعد لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں بعض لوگ اللہ کے توحید کی وجہ سے اللہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اپنے معبود حقیقی کو پہچان لیتے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معبود کو نہیں جانتے تو فرمائے وہ من الناس اور بعض لوگوں میں سے وہ جو دون اللہ بناتے ہیں اللہ کے ماں سے دوسروں کو انداز شریک اللہ کے ماں سے دوسروں کو شریک بناتے ہیں وہ جو حبو محبت کرتے ہیں ان سے کہ جیسے کہ محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے اللہ کی محبت کی طرح محبت ان سے کرتے ہیں جو ایمان لائے وہ لوگ جو امال محبت کرنے میں اللہ سے اللہ کی محبت کرنے میں وہ بہت شاید اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے جب وہ دیکھیں گے جمیا تو جان لیں گے کہ یقیناً ساری قوت اللہ کے پاس ہے وان اللہ شدید سخت عذاب دینے والا ہے ایک تو اس یاد سے یہ ثابت ہو گیا کہ مشرقین کو اللہ کی قوت کا علم نہیں ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب وہ دیکھ لیں گے اللہ کے عذاب کو تو تب کہیں گے کہ وہ القوت علّہ تمام قوت اللہ کے پاس ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں مشرقین کے عقائد ایسے باتیں گڑتے ہیں بناتے ہیں کہ جس کے نہ کوئی سر نہ کوئی پاؤں کہتے ہیں شم ستمبری نے ملتان میں سورج اتارا ہے, وہاں گرمی اس ہے کہ وہ ہمیں ماچس آگ وغیرہ دے دو اس کے بننے کے لیے وہ عجیب کسائی تھے کہ گوشت دینے پر تو قادر تھا اور آگ جلانے پر قادر نہیں تھا کہتے ہیں, کسی نے بھی اس کو آگ جلانے کے لیے نہیں دی لکڑی کوئی چیز نہیں دیا تو اس نے سورج سے کہا میں بھی شمس تو بھی شمس آؤ اس گوش کو پکا کے دے دو کہتے ملتان میں سورج نیچے آیا اور اس نے اپنے ہتیلی میں اس گوش کو سورج کے ذریعے سے بھون کر کھایا اب مشرق کا کوئی عقل ہے کہ اگر سورج نے اس کے ہتیلی پر رکھے ہوئے گوشت کو بن لیا تو شمس تو کے ساتھ کیا کیا ہوگا وہ تو سارا بن گیا یا وہ اسٹیل کا بنا ہوا تھا اور وہ گوشت گوشت کا تھا لیکن مشرقین نے کہانی کر لی کوئی پوچھنے والا ہوتا تو ہے نم کا اپنا عقل ہوتا ہم کہتے ہیں اللہ کی ولی ایسے نہیں ہوتے اللہ کی ولی خود کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں دوسروں کو تکلیف میں نہیں ڈالتے ہیں یوسف علیہ سرات والسلام خود جیل میں ہے اللہ کا ولی عظیم لیکن جب خواب والوں نے خواب کی تعبیر پوچھا تو اس نے پوری کہانی اس کو بتائی کہ سات سال تمہارے اوپر کات آنے والا ہے یہ نہیں کہ ان کو تکلیف میں ڈالے یہاں تو گوشت کی وجہ سے اس نے سارے ملتان کو جلا دیا یہ کیسے اللہ کا ولی یہ جھٹی کہانی لوگ گڑھتے ہیں تو مشرقین کو اللہ کے قوت کا علم نہیں ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے وہ قوتیں بیان کرتے ہیں جس طرح کراچی والے کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارا غازی عبداللہ شاہ بابا ہے اس نے پورے سمندر کو روکا ہوا ہے اور جب پچھلے سالوں میں طوفان کا اعلان ہو گیا کہ بھئی طوفان آنے والا ہے فرادن دن طوفان آئے گا تو غازی عبداللہ کے موریدین جتنے بھی تھے وہ نئے کراچی میں نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ویسے دھوکہ ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے یار سارا علاقہ خالی تھا کلیپٹن پورا موریدین کوئی بھی نہیں تھا وہاں بالکل سناٹا تھا اس لیے کہ خوف تھا کہ سمندر سے طوفان آنے والا غازی عبداللہ شاہ کو لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا باغ یہ مشرقین ہوتے ان کو اللہ کی قوت کا اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب ان کے اوپر آن پڑتی ہے تو اس لیے اس آیات میں ایک تو یہ اللہ نے بات بتائی کہ مشرقین کو اللہ کی قوت کا علم نہیں ہے بلکہ جب وہ قوت جمعہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ ساری قوتیں اللہ کے پاس اور قرآن میں اس کی بہت سارے مثالیں موجود ہیں مشرقین سابقہ جو گزرے ہیں وہ بھی ایسا کرتے تھے سمندروں میں پھنسنے کے بعد کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہاں کام کر سکتا کو اور نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرقین اپنے معبودوں سے ایسے محبت کرتے جسے اللہ سے کرنا چاہیے اب اللہ سے محبت عبادت کی محبت ہے کیونکہ مخلوق کے ساتھ محبت کا اور بندوں کا اللہ کے ساتھ محبت کا موازنہ نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ محبت یہ ہے اس کے لیے رکو کرنا اس کے لیے سجدہ کرنا اس کے گھر کا طواف کرنا اپنے جیب سے اپنے مال سے پیسے نکال کر اس کے نام پر خرچ کرنا تو یہ کام سارے مشرقین کر رہے ہیں غیروں کے نام پر اس لیے فرمایا کہ یو تحب اللہ وہ اپنے مابوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے حالانکہ یہ ان کا معبودوں کے ساتھ محبت کرنا حق نہیں ہے یہ صرف اللہ کا حق لیکن فرمایادینہ منورشدخبل اللہ وہ لوگ جنہوں نے ماں لہلّہ کی محبت میں بہت سخت ہے وہ اس محبت کو کسی اور دینے کسی اور کو دینے کے لیے قطع تیار نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق اور یہ بات اسلام کی تاریخ سے معلوم ہے اور ہر دور میں اس کو دوہرایا جاتا ہے کہ ایمان والے اللہ کے بارے میں بڑے سخت ہوتے ہیں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں صورت مجادلہ کی تفسیر میں اس کا ذکر ہے کہ صحابہ نے اپنے باپوں کو معاف نہیں کیا اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کیا اپنے اہل خانہ کو معاف نہیں کیا جب وہ اللہ کی محبت کے آڑے آ گئے کہ ایک طرف اللہ کا دین ہے دوسری طرف باپ کا محبت ہے ایک طرف اللہ کا دین ہے دوسری طرف بھائی کا محبت ہے اللہ کا محبت ان کے بھائی کے رشتہ پر باپ کے رشتہ پر بیوی اور دیگر رشتوں پر غالب آیا اور انہوں نے ان کو کسی نے قتل کر دیا کسی نے طلاق دے دیا کسی نے علاقے کو چھوڑا لیکن اللہ کے محبت کو نہیں چھوڑا اس لیے فرمایا کہ ایمان والی وہ ہے جو اللہ کے محبت میں بڑے سخت ہوتے اس تبر الذين تتبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب اب یہاں پر اللہ سبحانہ بہان تعالیٰ نے اللہ کے ماں سے وہاں جو لوگ جن کو پکارتے ہیں مابودا باطلہ کو ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے اوپر ایک دور ایسا آنے والا ہے یا جب دنیا میں ان کے اوپر عذاب آتا ہے یا جب قیامت میں اللہ کی عدالت میں آئیں گے تو اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے ان کے اوپر حقیقت کل جائے گا ابھی تو ان کو حقیقت معلوم نظر نہیں آتا ہے ان کے نظروں سے اوجل ہے لیکن فرمائے ایسا دور آنے والا ہے فرمائیں ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ہے مین اللہدینہ ان لوگوں سے تب جنہوں نے پیروی کی ہے پہلے پیر ہے امام ہے اور درویش وغیرہ دوسرے نمبر پر ان کے معتقدین ہے متب عین ہے مقلدین ہے وغیرہ فرمایا ورا الزاب اور دیکھیں گے عذاب کو و تختہ اب منقطع ہو جائیں گے ان کے تمام تعلقات یہ وہ مرحلے ہوتے ہیں جب یا دنیا میں ان پر عذاب آتا ہے یا جب قیامت میں اللہ کے عدالت میں آئیں گے ایک دوسرے سے جب تعلقات ختم ہو جائیں گے اور جس کی وجہ سے دنیا میں ان کے ناموں پر نظر نیاز پیش کرتے تھے صدقے دیتے تھے اب ان کا کام نہیں آیا کیونکہ وہ تو ان سے بیزاری کریں گے نا جب بیزاری کریں گے تو پھر یہ خود کہیں گے اس کے جواب میں کہ اب ہم کیا کریں ہم نے دنیا میں ان کے نام پر پیسے ختم کیے جانے لٹا دی آج تو یہ ہمارے طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے وقال الزینا اور کہیں گے وہ لوگ اتباؤ جنہوں نے پیروی کی اب مورین متبعین مقلدین ووٹر جس کو اپنے قائدین کو ووٹ دیا کرتے تھے ان کے لیے مرتے تھے اب یہ قیامت کے دن اظہار کر رہے ہیں لو انر تن تبر امین کما تبر امن کاش کے ہوتا ہمارے لی تاپسی فرن تبر بیزاری کر لیتے ہم ان سے کما تبرنا جس طرح وہ بیزار ہو گئے ہم سے جس طرح آج یہ ہمارے طرف دیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ برات کر رہے ہیں تو اگر کاش ہمیں واپسی کا موقع دیا جائے کہ ہم دنیا میں جائیں بلکہ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ان کی حقیقت کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا ہم کو دکھا دے تسنیہ کا کیونکہ اس میں جنس جن اور انس دونوں عدالہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ نہ جالحما تختہ اقدام کیوں دنیا میں کہتے ہیں نا دے کو قائد کو کندھوں پر اٹھایا ہے پیر صاحب کو کندھوں پر اٹھایا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کو پاؤں کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں قائد صاحب کو پاؤں کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں اس دن نہ جال ہوما نیچے رکھنا چاہتے ہیں ان کو زریل کرنا چاہتے ہیں ان کو. ان کو رسوائی دینا مقصود ہے ابھی دنیا میں کیا کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں ایک مشہور پیر گزرا ہے بنیر کے علاقے میں وہ اس علاقے میں آتے تھے شالبنڈر بابا کے نام سے مشہور تھا وہ شالبانڈ بابا ابھی اس کا وہاں قبر مزار وغیرہ ہے تو ان کے جو موردین ہیں ان کو لوگ منجاور کہتے ہیں منجاور وہ یہاں آئے تھے ایک شخص نے واقعہ سنایا حج پر جا رہے تھے اس میدان میں کہیں پیشاب کے لیے بیٹھے ہوئے تھے این دیوار کے پاس دوسرا آدمی اس کے آگے کھڑا ہے کسی نے بولا یار پیشاب کے کترے تمہارے اوپر لگ جائیں بول رہی ہمارے پیر صاحب کی پشاف پلت نہیں ہے اس کی پیشاب میں نہیں ہے لگ گئے تو لگ گئے شیخ عبد السلام رستمی حفظ اللہ تعالی اس نے ایک پیر کا واقعہ سنایا تھا اپنے درخت کے دوران ہم سن رہے تھے ان سے اس نے کہا کہ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان تھا تو ان کے ہاں اچانک ان کا کو کوئی پیر آیا اب یہ جو مہمان تھا یہ مواحد تھا اور جس کے گھر مہمان تھا وہ مشرق تھا پیر صاحب ان کا آیا تو وہ کہیں قضا حاجت کے لیے لیٹرین چلا گیا صاحب صاحب اب یہ پھر صاحب جب لیٹرین سے نکل آئے تو یہ صاحب جو گھر کا میزبان ہے وہ بار بار وہ لیٹرین میں یعنی اٹھ کے جاتے لیٹرین کی طرف پھر آتے تو یہ جو دوسرا دوست اور مہمان گھر میں تھا یہ اس کے اوپر شک نہ ہو گیا کیا بات ہے یہ بندر بار بار جاتے ہیں لیٹرین میں پھر آتے یہ آستے آستے اس کے پیچھے چلا گیا دیکھا تو وہ لیٹرین میں دونوں ہاتھ جس طرح انسان قدم رکھتا ہے نا بیٹھنے کے لیے وہ اسی جگہ پر دونوں ہاتھ رکھتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کر دونوں گی زمین پر رکھتا ہے اور پھر سے ہم نے جو غلازت کی ہے اس کے اس بدبو کو سوم کر اپنے پیٹ میں گالنے کی کوشش کرتا ہے اس نے پیچھے سے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہیں وہ اٹھ کر واپس آیا کہا تم میرے پیچھے کیوں آئے یہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں اور یہ یہاں اس نے فضلات جگی ہیں یہ ہم برکت کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ اتنے گندے عقائد رکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کے پاخانے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں لیکن قیامت میں کیا کہیں گے نہ جال ہما تحتا ہم ان کو قدموں کے نیچے رکھ کر روڑنا چاہتے ہیں سے گندے آد کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس لیے ان کے نجس عقیدے جس وجہ سے ایسا کرتے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب انسان کے اندر یہ نجاست کے عقیدے کے بدبو موجود ہو بدبو اس کی وجہ سے اگر وہ دیندار بھی ہو جائے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے آسار ہوتے ہیں دن ہو جاتے ہیں تو عید پر بھی آ جاتے ہیں لیکن ناقص توحید پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو معاہد بھی کہتے ہیں لیکن لوگ ان کے آگے ان کے جھوٹے کانے کو اٹھا کر اور بطور تبرک اپنے کانے میں ملاتے ہیں جس طرح ہمارے ایک ساتھی ہے اس نے واقعہ سنایا کراچی کے مشہور دارالعلوم کراچی کا جو اس کے شیخ شہدیز تھے بڑے تھے تفیص مانی صاحب دوسرے علماء کہتے ہیں میں ان کے مرید تھا تو ان کا جو بچا ہوا کھانا ہوتا تھا عام ان کو سکھاتے تھے روٹی وغیرہ سکھانے کے بعد اس کو اپنے ساتھ امریکہ لے جاتے تھے ابھی بھی وہ امریکہ میں رہتے ہیں پھر اس کو پیس لیتے تھے پیسنے کے بعد برکت کے طور پر اپنے اور کھانے میں ملا دیتے تھے یہ جو تصوف کا عقیدہ ہوتا ہے نا اس کے اندر وہی بدبو پائے جاتے ہیں ورنہ یہ تبرکات یہ شریعت میں اس کے گنجائش نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات وہ اور ہیں لیکن امت کی علماء کے یہ تبرکات شریعت میں ثابت نہیں ہیں کہ کسی نے ابو پکڑ کے, کے اٹھائے ہو اور جا کر کے اس کو پیس کر اور اپنے اٹھے میں ملایا ہو یا سالن میں ڈالا ہو اس سے کوئی تصور نہیں ملتا لیکن یہ چیزیں آج بھی زندہ مولیوں کے اندر موجود ہیں یہاں پر اللہ سبحان تعالی نے فرمایا کہ جب یہ لوگ قیامت کے منظر کو دیکھ کر اور اپنے ان مابلہ کا برات دیکھیں گے تو یہ کیا کہیں گے کہ اللہ اگر ہمیں دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے کما تبر وہ منا جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہم نے بیان کیا ہے یہ بھی بطور نعمت ہے ایک واقعہ آنے والا ہے بعد میں اور اللہ اس کو بیان کرتے پہلے یہ بطور نعمت ہے فرمایا اسی طرح دکھلائے گا ان کو اللہ تعالیٰ حسرت ان ان کو ان پر حسرت بنا کر پیش کرے گا تو اللہ نے جو پہلے سے بیان کیا ہے کیوں بیان کیا ہے اس لیے کہ اس عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ جب وہاں ندامت کرو گے تو اب سے باز آ جاؤ وہاں تو پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا نا تو اب اسے اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ فرمایا ماہ اور نہیں ہوں گے وہ جانم سے نکلنے والے آج سے وہ نکل نہیں سکیں گے اب یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس انمان کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے بازے تو وہ ہے جو پیروی کرتے ہیں اپنے باطل معبودوں کو مابودوں کے اور وہ مابودا نے ان پر قادر ہوتے ہیں یعنی باخبر ہوتے ہیں جس طرح ہوتے نا زندہ پیر ان کے ہاتھ چومتے ہیں پاؤں میں سجدے کرتے ہیں وہ زندہ ہوتے خوب جانتے ایک قسم کے لوگ تو یہ ہے دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے مصع علیہ السلام اور ہمارے نبی کو معلوم نہیں ہے فرشتوں کو معلوم نہیں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ حسن حسین یا عبد القادر جرانی اور رضی اللہ عنہ مجمعین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ان کو معلوم نہیں ہے کہ کون ہم کو پکارتے ہیں کس نے ہمارے قبر پر سجدہ کیا کون کہتا ہے کون کہتے ہیں کہ یا علی مدد یا حسین مدد اب ان کو تو نہیں معلوم نا نہ. تو ان کا معاملہ اور ہے ایک جماعت وہ ہے جو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ عمل ہو جائے ان کی زندگی میں لوگ ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں نظرانے پیش کرتے ہیں شرک کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک تیراتے باقاعدہ ایک وہ طبقہ ہے دوسرا وہ طبقہ ہے جن کو ان کی شرک کا علم نہیں ہے تو جیسے کہ سورت فرقان میں اللہ رب العالمین نے ان کا کلام ذکر کیا ہے کہ جب وہ اللہ عبل کی عدالت میں آئیں گے اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ میرے بندوں کو تم لوگوں نے گمراہ کیا ہے تو وہ جواب نہ کہیں گے نہیں اے اللہ ان کو تو, تو نے زندگی کا مولت دیا تھا اور انہوں نے شرک کیا ہے بلکہ سبحا نہ کا ہم تو تیرے پاکی بیان کرتے ہیں شرک سے تو پاک ہے ہم نے اپنے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا تھا تو ہم ان کو کیسے کہتے ہیں کہ ہم کو پکارو ہمیں آواز دو ہمارے نام پر تم نظر الیاز پیش کرو نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں پر معبود اور عابد دونوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ وہ ان کے معبود ہیں جو انہوں نے ان کے نام معبود بنائے ہیں انتم من سلطان نجم نے فرمایا یہ تو انہوں نے اپنے طرف سے نام رکھے ہیں ورنہ اللہ رب العالمین نے یہ صفات ان کو نہیں دی ہے یہ تو انہوں نے ان کے لیے صفات مقرر کر دی ہے یہاں پر علماء نے اس آیات کے تحت اور آگے آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو بلا دلیل کسی کے بات مانتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں اور دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں شریعت کے واضح دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے ہلاکت یا سوئے لوگو کلو پاک اس میں اللہ رب العالمین نے خطاب کیا آیات کے بعد کہ اس میں تو انہوں نے غیر اللہ سے محبت کی غیر اللہ کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر بعض جزوں کو حلال بعض کو حرام کیا اپنے طرف سے شریعت بنایا اپنے طرف سے دین بنایا جیسا کہ آج بھی معاشرے میں ہے کہ پیر صاحب خود پر بھی اور اپنے موریدوں پر بھی باد اکٹانے بند کر دیتے ہیں یہ تم نے نہیں کہنا ہے تم نے گھی نہیں کہنا ہے تم نے گوشت نہیں کہنا ہے جیسے کہ بازے لباس ان پر بند کر دیتے ہیں تم نے سلوار قمیص نہیں پہننا ہے ایک لمبا کمیز پہنو بس اس میں پھرتے رہو کالے کالے لمبے کمیز پہن لیتے ہیں بس اسی میں پھرتے ہیں میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اس میں وہ شیخ عبدالسلام صاحب کہتے ہیں کہ میں جب پشاور میں آیا میں نے درد شروع کیا تو قرب میں کوئی آدمی تھا وہ مرید تھا کسی پیر کا تو کالا چوہا ایک ہی پہنتا تھا وہ سلوار یا نیچے کوئی کپڑا نہیں ڈالتے تھے एक صرف ایک اوپر سے کمیز में کر اسی میں हैं تھے کہتے ہیں کہ بعد میں اس کو اللہ نے ہدایت دی تو کسی نے اس کے ساتھ مباحثہ کیا کہ تم کیسے اس آدمی کی دعوت پر الحدیز ہو گئے توحید والے بن گئے تم کو کیا دیا اس نے اس نے کہا اور کچھ دیا یا نہیں دیا لیکن کم از کم سلوار تو مجھے پہنایا میں تو اپنے اس پیر کے کہنے پر بغیر سلوار کا کتنا عرصہ رہا ہوں صرف ایک کمی صبح سے لے کے پاؤں تک پہنتا تھا اور اسی میں پہنتا تھا جب اس کے درز میں میں آیا میں نے توحید سنا اور میں نے پیروں کی کہانیاں دیکھی تو کم از کم اور ہدایت تو ہے ہی اپنے جگہ لیکن اس شخص نے ہم کو سلوار تو پہنایا یہ ہوتے ان لوگوں کا حال تو اس آیات میں اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے ایمان والوں کے سامنے کہ وہ تو اپنے پیروں اور اپنے مولیوں کے کہنے پر بعد چیزوں کو حلال کرتے اپنے اوپر چیزوں کو حرام کرتے آج بات آ جاؤ یا عمل چھوڑ دو اس لیے فرما یا لوگو کلو کاؤں میں سے جی جو زمین میں ہیں حلالاً حلال تو لاتے اور مت پیروی کرو خطوط شیتوان شیتان کے قدموں کے تمہارے لیے دشمن ہے ظاہر مانا یہ کلو کا یہ مانا نہیں ہوگا کہ ہر چیز کو تم کہو مانا اس کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ یہ چیز حلال ہے یہ جائز ہے اب ایک چیز ہوگا جو تم کہنا نہیں چاہو گے تمہارا طبیعت نہیں مانتا ہی تو ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی اس صحت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کلو تم نے کہنا پڑے گا نہیں اس پر تم حلال ہونے کا عقیدہ رکھو کہ یہ چیز اللہ کے طرف سے حلال ہے لہذا میں کسی پیر اور کسی مولوی کے کہنے پر اس کو حرام نہیں سمجھوں گا یہ حلال ہے اب دل کرتے کھانے کو ملتا ہے کھانے کو تو کھا لینا نہیں کرتے دل یا نہیں ملتے رہ جائے گا لیکن عقیدے میں رکھنا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے اور شیطان کی پیروی نہیں کرنا یہ دلیل ہے اس بات کے کہ جو لوگ اپنے کسی پیر یا مولوی کے کہنے پر کسی چیز کو حلال حرام کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں شیطان کے کہنے پر کرتے ہیں بلکہ شیطان نے ان کو سکھایا ہے پیروں کو اور اس لیے فرما اولا طبی و طوطان شیطان کو اللہ نے ہمارا دشمن قرار دیا ہے ان نما ام و حکم بسو الفاظ شاہ یقیناً حکم دے دے تمہیں برائی اور بے حیائی کام انتقور ہو اللہ ہمالمون اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہو شیطان تمہیں حکم دیتا ہے من تمہیں ابارتا ہے گناہ کے کاموں پر دسو سو عام گناہ کو کہتے ہیں عام گناہ اور فحشا اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان دلیل کے بغیر بھی اس کو نفرت کے نظر سے دیکھتا ہے یہ یقینا بہت بری بات ہے بہت ناپسند عمل ہے تو شرعی دلیل اس پر ہو وہ اپنی جگہ ہے لیکن انسان کا فطرت بھی اس کا انکار کرے یہ تو بالکل غلط اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا وہ کہ تمتا کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہو اللہ پر کہنا ایسے باتیں جو انسان نہیں جانتا مانا یہ کہ کتنے لوگ ہیں عام لوگوں میں مولوں میں جو اللہ پر حوالہ دیتے ہیں مسئلہ بیان کریں گے کہتے ہیں اللہ کے دین میں ہے بھئی اللہ کے دین میں کہاں ہے اللہ کے دین میں ہے تو یہ تو قرآن میں ہوگا یا حدیث میں ہوگا کہاں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں دین بہت بڑا سمندر ہے کہیں ہوگا اللہ کے اوپر حوالہ ڈالنا یہ شیطان کا عمل ہے جب تک اس کا تمہیں معلوم نہ ہو وہ تقول اور یہ تقول اللہ ہے اللہ پر اپنے طرف سے باتیں بنانا یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں خطاب فرمایا ولابا قطع نامن الوطین سورت حقہ میں یہ بہت بڑا گناہ ہے فرمایا کہ یہ شیطان تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر ایسے باتیں اپنے طرف سے کہو ماں تعالم جس کا تمہیں علم نہیں ہے فرمایا جب کہا جائے ان سے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قالو کہتے ہیں بل نہ تگو بلکہ ہم پیروی کریں گے ماں اس چیز کے الفے نہ پایا ہم نے اس پر نہ اپنے بڑوں کو جس عمل پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا اولو کا نہ آبا اگر چھ ان کے بڑے لا کلو نشیا نہ کل رکھتے تھے کسی چیز کا اولایا تدون اور نہ ہدایت برتے اس آیات کے تحت تمام قرطبین اور دیگر مفسرین نے تقلید کا رد لکھا ہے تقلید جو ہے یہ اس امت کے اندر بھی پچھلی امتوں کے اندر بھی برائیوں کا جڑ رہا جڑ اس وقت بھی امت کے جو ٹکڑے بن چکے ہیں اور اختلاف کے شکار ہیں یہود نصارہ کے سامنے بے بس ہے اس میں بھی بنیادی وجہ یہی بیماری ہے تقلید قرآن کریم میں اللہ سبحانہ خان و تعالی نے اس کا رد فرمایا ہے اس چیز کے پیچھے چلنا یہ کوئی شریعت نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے جس کا تمہارے دین میں تمہاری شریعت میں دلیل نہ ہو اب اس میں پہلی بات تو یہ کہ لفظ تقلید جو ہے یہ قرآن اور حدیث میں انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے کہ تم مقلد بن جاؤ تقلید کرو البتہ حیوانوں کے لیے استعمال ہوا ہے ولاخلا احدہ قلادہ کے لیے جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال کر بیت اللہ کی طرف روانہ کرتے ہیں بطور نظر بطور قربانی ان جانوروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے خلادت سے نکلا ہے پٹا اس نے فرمایا آئے گا اب ہم اس پر جب نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اتباع کا حکم دیا ہے فرمایا اتبا انہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو اور سورت بنی میں مت چلو اس چیز کے پیچھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت چلو تو کیا مقلد کے پاس اپنے مقلد کا جو وہ مسئلہ بیان کرتا ہے اس کا علم ہے کہ اس نے دلیل پیش کیے کوئی ثبوت ہے اس کے پاس نہیں کوئی دلیل نہیں ہوتے بلکہ میں بطور مثال یہ بات کرتا ہوں کہ میرے اپنے مطالعے کے مطابق واحد تقلید وہ چیز ہے کہ جب اس کے لیے دلیل لاؤ گے تو تقلید جائے گا اگر دلیل لاؤ گے دلیل تو تقلید جائے گا دلیل کو ہٹاؤ گے تو تقلید آئے گا اس لیے کہ ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے امام کی پیروی اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا مثلا ان کے بزام ان کے خیال سے تو یہ تو آپ نے قرآن کا حکم مانا یہ تقلید کہاں ہوا قرآن کا حکم ماننا سنت کا حکم ماننا یہ تقلید تو ہے ہی نہیں شریعت میں. قول و قبول تکلیف یہ ہے کہ کسی کا قول کو قبول کرنا بلا ہو بغیر کسی دلیل کا جب تم نے دلیل کے ساتھ اس کے بعد کو قبول کیا تو یہ تو تقلید ہو ہی نہیں نا غیر نبی کے بات کو بلا دلیل قبول کرنا یہ تقلید ہے تو جب تم نے اس کے لیے دلیل تاراش کیا کہ میں اس شخص کے بات کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ اس کے بات دلیل پر ہے تو دلیل کی پیروی کرنا یہ تو تکلیف ہی نہیں ہے اس کے بارے میں بلکہ وہ مقولہ ہے نا کسی نے وہ مقولہ بنایا ہے کہتے ہیں سلیمان علیہ سلاۃ والسلام کے زمانے میں مچھر نے سلیمان علیہ السلط والسلام سے شکایت کی یہ ہوا جو ہے نے ہم کو بہت تنگ کیا ہے تو آپ ہمارا اور ان کے درمیان تو ہوا کے آنے سے تو مچھر نے اڑنا ہے نا تو مچھر نے پل ہلا دیے اور چلنے لگے تو کہاں کہاں جا رہے ہیں اب دونوں کو نے سامنے کریں گے تو بات ہوگی نا تو ہوا کے آنے سے مچھر مانگ گیا بالکل بائیں نہیں یہی مثال تقلید کی ہے کہ تقلید آئے گا تو دلیل جائے گا دلیل آئے گا تو تقلید جائے گا یہ ہو نہیں سکتا ہے جیسے کہ علماء مقلدین نے لکھا ہے نا ارشاد الساری اللہ الباری مفتی رجیز احمد کی کتاب ہے وہ جلد ایک ہی جلد میں ہے اردو میں وہ صفحہ 412 پر لکھتے ہیں ایک حدیث کے حوالے سے اس پر گفتگو کر رہے ہیں کون سی حدیث ہے یہ حدیث ہے کہ نبی سلاۃ السلام نے فرمایا جس نے صبح کی ایک رکعت پالی سورج نکلنے سے پہلے تو دوسرا رکعت اس کے ساتھ پڑھ لے من ادرک کا رکا آتم قبل تلو اشم سے بقد ادرک اثرات وہ من ادرک رکا آتم قبل غروب شم سے بقد ادرک اصورات جس نے عصر کی ایک رکعت پالی اور بعد میں سورج غروب ہونے لگا تو بقایا تین رکاب میں پڑھ لے جس نے فجر کے ایک رکاب پایا اور پھر سورج نکلنے لگا تو دوسرے رکاب پڑھ لے تو احناب کا فتو یہ ہے کہ صبح والی نماز کو توڑ دے اور اس کے لیے علت کو یہ بیان کرتے ہیں کہ زہر تک بہت ٹائم ہے پھر پڑھ لینا سورج نکل آئے تو پڑھ لینا اور اصل والوں نماز پورا کر لیں اس لیے کہ اصل کی نماز کے بعد ٹائم نہیں ہے مغرب کی نماز شروع ہونے والے تو اس حدیث پر وہ بحث لکھتے ہیں مفتی رشید احمد صاحب تو کہتے ہیں کہ اس حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں امام ابن القیم احمد اللہ علیہ نے جو بات پیش کی ہے اس کی وہ بات دل کو لگتی ہے مارا اس نے جو توجہ بہن کی بہت بہترین بہتری وہ کیا توجی ہے اس نے مثال پیش کیا امام ابن القیم نے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی نے سلاد نے فرمایا کہ احرام کے حالات میں خوشبو لگانا منع ہے احرام کے کپڑے جب حج کے لیے ڈال دیا تو خوشبو نہیں لگا سکتے لیکن بخاری کی روایت میں ہے کہ عرشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول کے سر کے بالوں میں خوشبو لگائی اللہ کے نبی نے اس کے بعد احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد اللہ کے نبی کے سر کے بالوں کے مانگ میں وہ خوشبو کی چمک نظر آ رہی تھی تو اب یہ انہوں نے احرام سے پہلے خوشبو لگایا ہے احرام کو بعد میں باندھا ہے اب وہ خوشبو جاری رہے تو بلے رہے لیکن احرام پہننے کے بعد مزید خوشبو نہیں لگا رہے امام ابن قیم نے اس مثال کو اس نماز کے لیے پیش کیا ہے کہ جب تم نے نماز شروع کیا اصر کی ہو یا فجر کی تو تم نے حلال حالات میں شروع کیا سورج نہ غروب ہوا ہے نہ طلوع ہوا ہے اب اس کے بعد اگر وہ تم پر غروب ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے تو تم اس نماز کو جاری رکھو اس لیے کہ تم نے جائز ٹائم میں اس کو شروع کیا تھا اور اس کے لیے مثال یہ خوشبول آیا ہے